نے مانے اب آپ خاموش ہو کر کھڑے ہوں اب آپ بیٹھیں بیٹھے آپ بیٹھے نا ذرا اگر تو اس شرط پر گفتگو ہوئی تھی صدر صاحب ذرا سنیں انتظامیہ کی طرف سے اس شرط پر گفتگو شروع کی گئی کہ یہ شرطوں کو چھوڑیں آسان سی شرط پیش کریں جو عام لوگوں کے ذہن میں آئے میں نے کہا کہ میں یہ شرط پیش کرتا ہوں آسان سی میں وہ حدیث پیش کروں گا جس میں فاتحہ کا ذکر ہو مقتدی کا ہو اور پڑھنے کا حکم ہو اسی طرح میرا مخالف وہ حدیث پیش کر دے کہ جس میں فاتحہ کا ذکر ہو حدیث صحیح ہو فاتحہ کا ذکر ہو نہ پڑھنے کا حکم ہو مقتدی کا ذکر ہو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں اپنی شکست لکھ دوں گا لیکن سنیں میری بات پوری نہیں بات پوری نہیں پھر جب گفتگو چل پڑی تو میرے مخالف فریق نے قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی کہ جس میں نہ مفت کا ذکر نہ امام کا تسکر میری بات پوری ہونے بولے نہیں درمیان میں بولے نہیں کون سی شرط کی شرط کی بات کر رہا ہوں نا, رہا ہوں نا میں اس پر اعتراض ہوا کہ شرط جو طے ہو گئی آپ کہتے ہیں طے نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں طے ہو گئی سن اب خاموشی ہو انتظامیہ کیوں ہمیں نے وہ شرط پیش کی چونکہ انتظامیہ نے آسان شرط کا کہا میں نے آسان پیش کر دی انتظامیہ نے کہا چلے شروع کریں مناظرہ آپ کا اعتراض اگر آپ کا کیسٹ میں موجود ہو کہ ہمیں یہ شرط قبول نہیں خاموش اور نہ بولے اگر آپ کا اعتراض کیسٹ میں موجود ہے کہ ہمیں یہ شرط موجود منظور نہیں اللہ کی قسم میں پھر بھی شکست لکھ دوں گا دس منٹ دوں گا جتنا میں بولا مطلب ہوں ٹائم نوٹ کر لولا ہوں اتنا ہی بولیں گے وہ اچھا اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں چونکہ آپ خاموش ہو گئے تھے اور خاموشی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں دوبارہ اس شرط پر گفتگو کریں آپ نے دوبارہ چلائی آپ نے کہا کہ میرے صدر کا آپس میں جھگڑے پیش کی انہوں نے اعتراض کیا حماد اور ابراہیم نقی پر اسی پر گفتگو چلا لیں اگر کسی اور پر نہیں چلانا چاہتے جو لوگوں نے شور مچایا غلط میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فاتحہ کے لیے تیار نہیں ساری رات بیٹھے ہیں فاتحہ پر گفتگو کریں گے لیکن لیکن اس شرط پر جس پر گفتگو ہو رہی ہے اس کو ختم کر لیں اگر حماد اور ابراہیم کی جو دلیل پیش کی تھی اگر میں اس کو ضعیف ثابت نہ کروں اللہ کی قسم ایک لاکھ روپے انعام دوں گا اب میں گزارش کرتا ہوں کہ لمبا کرنا یہ آپ نے بھائی اگر رکھا ہے جب آپ کو لمبا کریں میں نے اس وقت تو کتاب الاثار کے بعد صحیح بخاری بھی پیش کر دی تھی عبداللہ ابن مسعود کا قول اگر کتاب الاثار کے اندر اپ کو کچھ کمزوری دکھائی دیتی تھی تو کیا صحیح بخاری کے اس روایت کے اندر بھی اپ کو کچھ کمزوری دکھائی دے رہی تھی اگر نہیں دکھائی دے رہی تھی تو پھر وہاں میں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود نے عام سے استدلال کیا خاص کو ثابت کرنے کے لیے تو لہذا ہمارا موقف یہی ہے اب بھی یہی ہے اور جیسے تو انہوں نے کہا کہ آسان شبد پیش کرو تو آپ کو پیش کرنے کا اگر حق تھا آسان شرط کا تو ان کو بھی آسان شرط پیش کرنے کا حق تھا آپ کی آسان شرط یہ ہے کہ خاص پیش کرے ان کی آسان شرط یہ ہے کہ ہر ایک پیش کرے اگر ان کو بھی حق ہے اور ہمیں بھی حق ہے دونوں کو حق ہے دونوں کو حق ہے سن لیں اب آپ درمیان میں پتہ نہیں کیوں بولتے ہو کیا تکلیف ہے تم کو وہ بول رہے ہیں درمیان میں پھر شروع کرتے ہیں ذرا آپ کتنی دیر آپ بولے ہیں نظر آپ بولیں وہ بولیں ان کا حق ہے میں نہیں میرا بھی حق ہے بعد میں یہ کیا دو آدمی نہیں بولیں گے ایک بولے گا یا صدر کیا ملازم دو آدمیوں میں ایک بولے گا خاص ہماری آسان شرط کے لیے اب سنیں آپ کی یہ شرط ہے کہ نہیں ایسے ہی مانا نہیں ایسے ہی لو ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم نے دعویٰ پیش کیا ہم نے دعویٰ بات نہیں چلنے دی جائے گی جب اتفاق نہیں ہوگا دوسری کی بات ذرا سنے تو صحیح غربت پر ہاں ذرا غربت ذرا سن ذرا سنے جی بات یہ ہو رہی ہے وہ جو شرط ہے وہ شروع سے ایک اختلافی شرط آ رہی ہے اس شرط کے بارے میں مولانا طارب الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا اتفاق ہوا یہ میں نے کہا تھا یہ آپ نے غلط کہا ہے اس پر ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہوا صدر نے کہا ہے کہ ہمارا اتفاق ہے تب بتاؤ مناظر نے کہا ہے ہمارا اتفاق ہے تب بتاؤ نہ صدر نے کہا نہ مناظر نے کہا جو آپ کے صدر نے دو اعتراض کیے تھے دونوں اعتراضوں کا جواب میرے صدر نے دے دیے تھے جو ابراہیم نکی والا اعتراض تھا اس کے بارے میں جواب دے دیا تھا کہ براہمی نخی کے مرسلات لا باسا بہا اور ہماد کے بارے میں بھی فرما دیا تھا کہ اس کی سند حسن درجے کیے اور اس کے بارے میں تم نے بھی مانا دستخط کر کے دیا یہاں سب کیسا میں مانا سب کے سامنے مانا اور دستخط کر کے دیے کہ میں دستخط کر کے دیتا ہوں مانتا ہوں ان سبھی دستخط کرائے اپنی سروس طرف سے بھی دستخط کیے گئے وہ بات ہو گئی اب ہمارے صدر نے تو ایک دلیل پیش کی تھی پھر اسی دلیل کو بخاری سے پیش کیا اب اسی دلیل کو بخاری سے پیش کیا اب بخاری پر تو کوئی اب تک اپنا اعتراض نہیں کیا ہمارے صدر نے وہی دلیل بخاری سے بھی پیش کی ہے جبکہ اس کے مقابل جو آپ کا دعویٰ ہے کہ جی خاص کو ثابت کرنے کے لیے عام دلیل سے استدلال نہیں ہو سکتا یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے مناظر نے ایک دلیل پیش نہیں کی تھی اور نہ آپ اس پر پیش کر سکتے ہیں. اس نے کوئی پیش نہیں کی تھی پھر آپ نے خمخا یہ الجھانے کے لیے کہ ادھر ادھر بات ہے سیدھی جو میں دلائل پیش کروں گا آپ جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں آپ جواب دیں آپ کی ہر بات کا جواب انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا یہ میں صاف کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے طالب الرحمان ایک بھی صحیح اور سری دلیل نہیں دے سکتا اور انشاءاللہ اللہ نہیں دے سکے گا اور ہماری طرف سے ایک دلیل نہیں سب دلیلیں آئیں گی قرآن کے بارے میں مان چکا ہے کہ ہماری دلیل وہاں پر نہیں ہے قرآن نے اس کو یتیم کر دیا ہے قرآن نے اس کو دیا ہے بخاری نے اس کو دھتکار دیا ہے مسلم نے دل قرآن میں اس کی دلیل نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے اور اب گیا ہے تو اس ابو کے پاس اس کے بارے میں میں نے صاف کہا کہ وہ کیا ہے جی مدلس ہے مدلس ہے اور تدلیس وہ مدلس ہے تدریس کرتا ہے اور مدلس ہن سے روایت کرے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اس کا یہ جواب نہیں دے سکا جو تدلیس کی یہ تعریف کر رہا تھا اس تاریخوں کی سوصلی حدیث کی کتاب سے پیش کرے اور میں صاحب میں علاقے کا ہاتھ امت ہوں مقول مدلس کیوں بولتے ہیں آپ خاموش رہے خاموش شرائد پہ آپ خاموش رہے آپ خاموش رہے میری بات شرائط, شرائط پہ گفتگو چپ شرائط پہ گفتگو کر صدر کا کام ہوتا ہے مناظروں نے شروع کی تھی مناظر مناظرہ کرتا گئی صدر بھی گئی صدر کے مقابلے میں بات کرتا ہے کے مقابلے میں بات کرتا ہے آپ کا صدر صدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کا ملازم ان شاء کا مقابلہ نہیں کر سکتا خاموش بھائی کوئی خاموش نہیں بات میری باری ہے میری باری ہے خاموش بھائی جس منازم صدر کو یہ پتہ نہیں سما ہے کہ سما اس کی بات کرتے ہو اور اچھا ہمارے صدر نے جس جس اور اور صدر اور جس اور اس نے کوئی جس کا سال مقحولا المقحولا کرتا ہے مناظر حل مقول اپ پڑھا کا صدر نے نبی نے صح کہا غلط کہا غلط کہا غلط کہا غلط کہا ہمارے صدر یہ بخاری خاموش یہ بخاری خاموش سیدہ بخاری یہ بخاری ہماری تعریف موجود تھوڑی پا چھوڑی ہاں رسول ہل کری قران القران استمعولو میری باری ہے ٹائم رکھیں نا میری میری باری ہے میری باری میری باری ہے میری باری ہے میری باری خاموش ہو جائیں میں بولنے لگا تھا میں بولنے لگا تھا او میں بولنے لگا تھا میری باری ہے میری باری ہے میری جہاں اس اختلاف شروع ہوا تھا وہاں پر اختلاف دوبارہ اگیا صدر صاحب آئے ہم پھر دوبارہ طے کرتے ہیں کیا شرط بڑی صدر کوئی ہے یعنی مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے ہماری شرط کے ساتھ دوسرا صدر آ گیا یہ نوٹ کر لے بند کر دو تھوڑی دیر <تصوصح> <تصوح> <مؤں> <مؤں> دوبارہ شرطیں مناظرین مظاہرہ کر رہے تھے درمیان میں جب یہ آیا سید صاحب یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے شرطیں مان لی ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے شرط نہیں دوبارہ جہاں سے بات بات پر کے یہی ہے متفق ہوں کہ یہ بھی خاص پیش کریں گے وہ بھی خاص پیش کریں گے تو بات ختم ہے اس لیے کہ اصول میں جب بات شروع کی گئی ہے سب سے پہلی بحث خاص کی اور خاص عام پر مقدم خاص عام سے بڑی ہے بڑی ہے مقدم ہے محکم ہے اور جو اصول تھی کتاب اصول الشیسی اس میں چار اقواب ہیں پہلے باپ کی سب سے پہلی بیس ہی خاصی کرو گئی ہے اس لیے میرے خیام میں اگر عام کی طرف جائیں گے عام نمبر دو ہے تو وہ بات بہت نمبری ہو جائے گی خاص پیڈن کو کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہے کتاب کے سب سے پہلی بیس ہی ہے تو پھر اسی کے دائرہ کار میں ہی مناظری رہیں ہاں جب اگر سید صاحب آمدرین پیش کریں گے آپ بھی اس کے مقابلے میں عام پیش کریں جب تک وہ خاص عدلہ پیش کرتے رہیں تو حضرت اگر یہ نہیں ہے تو پھر شرطیں کیسے طے ہوں گی فیصلہ کیسے ہوگا بات یہ پھر تو ساری رات یہاں سے یا آپ نے کہا ہے کہ سورج شیشی میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ خاص سب سے پہلے وہاں آ گیا ہے تو خاص کے سب سے پہلے ذکر ہونے سے کچھ ناظم نہیں آتا عام جو ہے وہ بھی اپنے عموم کے اندر کتی بھی ہے اور اس کو حقوق یقینی بھی ہے جیسے خاص اور یہ بات اسامی کے اندر لکھی ہوئی ہے سبھی بات یہ بات اسامی کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ عام اپنے عموم کے اندر اور عام جو چیز ثابت کرتا ہے وہ بھی کتی ہے جیسے خاص تو وہاں تو خاص اور عام کو برابر کیا گیا ہے تو اگر ہمارا اصول فکر آپ نے پیش کرنا ہے تو ہمارے اصول فکر کے اندر یہ کام نہیں ہے اور اسامی کی عبارت یہ موجود ہے اسامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو کیونکہ آپ نے ہمارا اصول فکر دے دیا ہے تو ہمارے اصول فقرہ کے مطابق خاص اور عام دونوں کیونکہ حجت ہیں ہم تو عام اور خاص دونوں کو حجت مانیں گے بنائیں گے اور اگر خاص عام کے معارضے میں آیا داض اور وہاں خاص جو ہے ثابت ہو گیا کہ یہ عام کا معارض ہے وہاں خاص کو ترجیح دینا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بات ختم ہونا چاہیے یہ بات میں نے پہلے بھی کہہ دی ہے آپ دلائل وہ پیش کریں جو آپ کا موقف ہے ہم اس کے مطابق دلائل پیش کریں جو ہمارا موقف ہے یہ آسان بات یہ ہے یہ نہیں آسان بات کہ آپ جو کہیں وہ ہم پر ٹھونس دیں یا پھر یوں کر لیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عام بھی دلیل ہے اور عام بھی کتی ہے خاص بھی کتی ہے اور یہ صورت فا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہم دونوں دل پیش کریں آپ اپنے موقع پر رہیں ہم اپنے موقع پر رہیں کیوں نہ آپ نے اپنے موقعوں کو چھوڑنا ہے نہ ہم اپنے موقع کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس واضح کر کے جس وقت خاص کا عام کے ساتھ معارضہ ثابت کریں گے تو خاص کو ترجیح والی بات میں نے مان دی ہوئی ہے اس وقت بات آپ کر لیں بے شک لیکن دلائل ہم کو ہر قسم کے پیش کرنے ہوں گے آپ کو خاص پیش کرنے ہوں گے سے عام خاص کو کراس کر سکتا ہے سول فکا میں نے خاص اور عام جو مطلب یہ ہے اگر ایک طرف خاص ہو جا اگر ایک طرف خاص ہو سور جی بات کرتا ہوں میں نے ترجیح ہو جائے گی وہ ثابت ہونے میں جب میں نے کہہ دی ہے جب میرے نزدیک دونوں ہیں وہ بھی کتی ہے یہ بھی کتی ہے ہمیں اپنے رہنے یہ نہیں کہ آپ اپنا موقع اور کہیں کہ شرط مان لی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے دلیل خاص پیش کی جائے اصول سیکھا کیا یہ قانون اصول ہے کہ عام جو ہے یہ خاص کو کراس نہیں کر سکتا جب ٹکر ہوگی نا ویسے تو عام جو ہے دیکھے جسا مثلا پروٹوکول ہے پروٹوکول کے وقت جب پروٹوکول سب گاڑیاں بند سب اشارہ بند جو ہوتا ہے پروٹوکول وارا ہوئی جاتا ہے خاص کو جو پروٹوکول حاصل ہے جب خاص آ جائے نا عام کی مجال نہیں کہ وہ اس کو کراس کر سکے اس وقت عام کی دار دیت دیت نہیں کرتی جب خاص ہو تو ہم سے خاص کی دلیل پیش ہوگی تو آم خاص کو کو کیا جائے ہم اپنے موقع آپ اپنے موقع کو گے جب آم مقابلے میں نہیں ہے لے جب مقابلے میں خاص آ جائے گا پھر عام نہیں آئے گا جب یہ خاص پیش کریں گے تو آپ عام نہیں پیش خاص بھی ہمارے حق میں ہے عام میں اور خاص نہیں ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ خاص بھی ہمارے حق میں ہے اور بھی ہمارے حق میں تو پہلے بڑی بڑی دلیلیں دینا جب یہ چھوٹی دلیلیں دیں گے پھر آپ عام کی یہ خاص دلیل پیش ہو دوسری طرف سے اپنا موقف ہے آپ کا اپنا موقف ہے جو چیز آپ نے کہ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ خاص اور عام دونوں ہی ہماری دلیلیں اور ہمارے حق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دلیل آپ خاص پہلے پیش کر دیں جو نمونے کے طور پر ہماری مرضی ہے نا میں کون سی پیش کریں آپ آپ کو پابند نہیں کرتا بے شک کتاب پیش کریں میں جب میں جب آپ کو پابند نہیں کرتا کیوں کی بات یہ نہیں بات یہ ہے بھائی خاص بڑی ہے عام چھوٹی اس کے مقابلے عام حجت ہے کب جب خاص سے ٹکر نہ ہو یہاں پر تو مناظرہ ہو رہا مقابلہ تو پہلے خاص خاص نہ بعد میں عام ہوں گی ایسی ہوتا ہے نا آم آم جب آم ہوتا دال ہوتا؟ ہوتے ہیں پہلے جو زیادہ ازبر ہوتے ہیں زیادہ نمبر والے ہیں موقع ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے بعد میں لے جاتے ہیں پہلے خاص خاص دلیل پیش کریں یا ایسے کریں مثال کے طور ہے ایسے کریں ایک گھنٹہ مناظرہ کریں خاص دلیلوں پر چلو ٹھیک ہے دوسرا دوسراڈوں پر خاص بڑی ہے دریلیں پیش کریں گے ہم بھی میری بات سن لو دونوں دریل پیش کریں آپ بھی دونوں دریلیں بھی بھی پیش خاص پہلے گھنٹے میں میں بڑی اور اہم ہوتی کتنی بنتی ہے تین تین ٹرموں میں صرف خاص پر بیس ہو اور دو گھنٹے تو ایسے چلا گیا ہے تو دوسرا گھنٹا جو ہے وہ عام پر جو مرضی پڑتی ہے یہی رائے جائے گی نا اب میں نے درمیانی راہ پیش کر دی ہے کہ عام کو بھی ہم مانتے ہیں آمدنی لیکن پہلے گھنٹے آپ خاص پر ایک گھنٹہ کریں بس اور اس کے بعد ایک گھنٹہ عام پر یا خاص جو بھی وہ اس میں ہو تاکہ پتا چلے نا پہلے خاص خاص یہ یعنی جو اہم قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں بڑی دلیلیں ہوتی ہیں جس میں مطلب ہے جو بالکل اظہر الشمس ہے یہ تو ایسی جیسے سورج اور چاند سورج کی روشنی زیادہ ہے چاند کی تھوڑی ہے خاص اور آپ میں فرق ہے اس کی اتھارٹی میں قوت میں طاقت میں فرق ہے پہلے قوت والی پیش کرے بعد میں ساری پیش کر دے درمیانی تو میں اس سے علاوہ اور کوئی راہ نہیں نکال سکتا میں درمیانی راہ دے دیا تو اگر یعنی رات کا وقت قیمتی وقت ہے وہ خواہ شرط میں ہم جائیں گے تو یہ ایک درمیانی رائے ہم بھی حضرت بزرگ موجود ہیں ایک ایک گھنٹہ کریں باقی وقت ہے میں یہ کہتا ہوں رات کا وقت ہے بہت سارا ٹائم ہمارا شرطوں میں سیاح ہو چکا ہے اس لیے پہلے تین سی ٹرموں میں پیش کریں جیسا کہ ہے آپ امام کا خواجہ کا مفت کا ذکر ہو اور ذکر کریں دو گھنٹے میں ہاں تھوڑا سا وہ جو پہلے شرائط آپ نے لکھے ہوئے ہے نا اس نیت ہو جائے گی تو میری بات سنیں مناظرہ میں موضوع ہے مناظرہ کے مطابق اور حدیث مرکوز صحیح سری پیش کی جائے گی اور قرآن کی آیت بھی سر پیش کی جائے گی یہ بات ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے شروع ہو جائے سریح پیش کر دیں سمجھی بات سریح پیش دے دے اور قرآن مجید کی وہ آیت آپ پیش کریں جس میں سرات آ جائے اگر آپ پیش کر سکیں ہم بھی قرآن مجید کی وہ آیت پیش کریں اس کے بعد جب احادیث کی باری آئے تو پھر آپ بھی ازاد ہے ہم بھی ازاد ہے میں نے بھی ایک درمیان دعوتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ ہے سب سے پہلے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی کتاب سے بات ہو پھر حدیث تو باب اصول وہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے پہلے وہ دلیل پیش کی جائے جس میں امام مقتدی قرآن علیت کی نفس کے نا علماء جانتے ہیں نفس کے کہتے ہیں جس کے اندر یعنی وہ مطلوب ذکر ہو وضاحت ہو جس کے امام یا دوسری طرف سے اس کی لانی پڑے مجید کی آیت کے اندر مجید کی دونوں طرف سے آیات پیش کر جس کے اندر امام کا ذکر بھی ہو آیت کے اندر مفت کا ذکر ہو سورہ الفاتحہ کا ذکر ہونے کیا پرانی مجید کی تفسیر حدیث صحیح سے کرنی جائز ہے آپ قرآن, <سح> نہیں قرآن مجید کی تفسیر حدیث صحیح سب سے پہلے قرآن میں نے کہا اور تفسیر جو ہے تو ظاہر کہ آپ سے ایک تفسیر ایک کروں گا میں ایک کرے گا اللہ کا پیغمبر تو ظاہر بات ہے کہ جو پیغمبر کرے یا کے اپنی نہ مانے لیکن ہم آیت پیش کریں آیت کا ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان میں حدیث کی طرف تفسیر کے لیے جانا لازم ہوتا ہے اور پھر جب حدیث کی طرف جانا لازم ہوتا ہے اور آپ تو اپنے آپ کو کہلاتے بھی آج حدیث ہیں تو پھر حدیث سے انکار کرنا یا حدیث سے اعراض کرنے کی ضرورت نہیں جب حدیث صحیح مرپوز ثابت ہو جائے گی یا صحابی کا قول نمبر دو میں آ جائے گا تو صحابی کا قول حجت ہوگا آد کی تفسیر میں پیغمبر کی بہت بات کی تفصیل میں نہ آپ کی بات حجت ہوگی نہ میری بات حجر آپ نے بہت بہترین یہی میں نے یہی کہا بہترین مجید کی آیات ہی پیش کی جائیں لیکن اس دعوے کے مطابق کہ اس ان آیات میں امام کا ذکر ہو مفتی کا ذکر ہو اور ذکر ہو یہ ہے بات یہ ہے خاص نہ یہ شرط ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کی ہے تو لہٰذا پرانی مجید کی تفسیر جو ہے وہ پیغمبر کی جب سامنے آئے آپ اس کو قرآن کی عائد پیش کرے آپ حدیث کو ٹچ پھر ہم کہتے ہیں مجید میں اس کا اجمال ہے لیکن تفصیل اس کی حدیث میں ہے اسی طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے مطلب یہ ہے نا اس میں آپ نے خود ہی مان لیا اور تفصیل اس کی حدیث میں اور سابق میں ہے یہ جو دعوی ہے یہ خاص آپ اجمال کا ذکر کر رہے ہیں خاص دعوی ہے لہذا اگر خاص دلیل ہے تو اپ پیش کریں خاص دلیل نہیں ہے اپ کے پاس اپ قران مجید میں تو وہ خاص دلیل اپ حدیث پیش کرتے بھی حق ہوتی اس کو نہیں مانتے میں قران میں کہتا ہوں کہ قران مجید کی وہ تفسیر لاؤ جو پیغمبر کی یا اقوال صحابہ کی آپ کہتے ہو قران مجید کی وہ تفسیر جو میں کروں میں اپ کو نہیں مانتا خاص کی طرف تو اتنی نہیں مانتے تو میں اپ کی عام کو نہیں مانتا جب اپ میری خاص کو نہیں مانتے عام کی بات خاص پڑھی ہے اہم ہے خاص کی بات خاص کا پروٹوکول ہے خاص سے اصول کی کتابیں شروع ہوتی اصول شاشی کی سب سے پہلی خاص خاص ہے اب یہاں پر سب سے پہلے خاص کیوں نہیں ہو رہی اصول شروع ہوئی ہے شروع ہوئی ہے خاص سے شروع ہوئی ہے پر مقدم نہیں کیا جا سکتا جو بات ہو رہی ہے جو بات ہو رہی ہے اب میں نے آسان بات بتائی ہے کہ مجید سے چلو شروع کرو اور قرآن مجید کی تفصیل میں اگر آپ یہ نہیں مانیں گے کہ پہلے خاص جو خاص کا مانا اہم دلیل بڑی دلیل پکی دلیل جب اس کی طرف نہیں آئیں گے آپ تو پھر آپ کی شرط بڑی بڑی شردی سدر صاحب ہو سدر صاحب ہو صدر صاحب قرآن کتنی واضح قسم کی ایک بات آ گئی ہے اس قرآن پاک پہ پہلے فیصلہ ہو جائے تم بھی پیش کرو ادھر سے ہی پیش کیا جائے آئے تو وہ اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ وسلم سے یا اس کی تفسیر صحابی سے جس طرح کہی گئی ہے معقول ہونے میں کیا الجنے کی ضرورت ہے ہے بات کی ہے اگر تو قرآن مجید میں وہ دلیل موجود ہے جو موضوع مناظرے کے مطابق ہے پیش کریں ایک پیش کر دیں مان لیں گے اٹھ کر چلے جائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تفسیر پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے صحابی کا اثر پیش کریں گے قول پیش کریں گے اس کا مانا یہ ہے کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ قرآن نے ہمیں یتیم کر دیا قرآن میں دلیل نہیں دلیل کہاں ہے تفسیر میں حدیث میں صحابی کے قول میں آئے پھر قرآن کو ایک طرف رکھ دیں صحابی کا قول اس سے پہلے نبی کی بال پیش کریں خاموش نا آپ نے ان کو بولنے دیں جو بولتے ہیں ہاں صحابی کے کال سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کریں آپ ایک قول پیش کر دیں صحیح صنعت سے اللہ کی قسم مان کر جاؤں گا ایک لاکھ روپیہ انعام دوں گا بس بس بس ब... سنو چپ کرو چپ کرو خاموش خاموش بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن چپ کرو نا یار قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی جائے اب اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے ایک مانا ہے جو میں کروں ایک مانا ہے جو مول طالب الرحمان صاحب کرے ایک مانا وہ ہے جو رسول پاک نے کیا ہو یا ایک مانا وہ ہے جو کسی صحابی نے کیا ہو دلیل ہوگی اللہ کی کتاب قرآن مانا کون سا ہوگا اپنا مانا نہیں مانا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا مانا وہ جو کسی صحابی نے بتایا دلیل قرآن ہے قول نہیں کول نہیں نہ صحابی کا نہ کچھ اور کال نہیں دلیل ہے اللہ کی کتاب اس کا معنی کیا ہے اب ایک معنی کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کا جو شاگرد ہے جس نے قرآن پڑا ہے رسول پاک سے وہ کہتا ہے جس نے رسول پاک سے تفسیر پڑھی کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ امام پڑے گا مقتدی چپ رہیں گے یہ اللہ کا حکم ہے یہ قرآن کا حکم ہے دلیل ہے اللہ کی کتاب معنی ہے صحابی کا ایک معنی ہے صحابی کا ایک معنی ہے مولوی طالب الرحمان صاحب کا اب صحابی کا مانا مانا جائے گا اللہ کی کتاب لیکن اس اللہ کی کتاب کا مانا واضح کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں تم بھی پیش کرو اگر نبی پاک نے مانا کیا نبی پاک نے آیت آیت بتائیں آگے معنی نہ بتائیں رسول پاک نے معنی بتایا ہو آپ صرف ایک آیت پیش کریں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ امام پڑھے گا مقتدیو تم نے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے اگر نہ پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی ایک آیت بتانا ان کا کام ہے ان کے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام ہے اور اس کے بعد اگر